اب سرے نور کا دوسرا رقو ہے اور اٹھارویں پارے کا آٹھواں رکو اس رقو میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کا قصہ بیان کیا گیا ام المومنین صدیقہ ہیں تو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کو یہ فضیلت عطا فرمائی ندی سے پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پاکیزگی پر پیدا فرمایا یعنی برائی کرنا تو دور کی بات حضرت عائشہ کو برا خیال بھی نہیں آ سکتا اس قدر اللہ تعالی نے آپ کو پاکیزہ پیدا کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکہ جو ہوا آپ ازواج متحرات میں سے وہ زوجہ ہیں کہ جن کا نکاح آسمانوں میں اللہ تعالی نے کیا اب بتائیے جس خاتون کا نکاح حضور سے اللہ نے کیا اور حضور فرماتے ہیں یہ پاکیزگی پر پیدا کی گئی پیدائش سے لے کر وفات تک ان کے ذہن میں کبھی بھی کوئی برا خیال ایک لمحے کے لیے نہ آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ آپ سے محبت فرماتے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی غلط کام کریں آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو صحابہ کرام کے بھی بے ادب ہیں اور حضرت عائشہ کے بھی بے ادب ہیں ان پر توہمت لگاتے ہیں ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے جو ہماری ماں کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے ہم اس سے کبھی محبت کا تعلق رکھ ہی نہیں سکتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ الفت فرماتے تو منافقین جو کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتے اور آپ کی توہین اور بے ادبی کیا کرتے یہ منافقین موقع کی تلاش میں ہوتے کہ کسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو نقصان پہنچایا جائے کبھی آپ کے علم پر اعتراض کرتے کبھی آپ کے حکم پر اعتراض کرتے کبھی آپ پر شعر کا الزام لگاتے تو پانچ ہجری اس میں روایتیں مختلف ہیں ایک روایت کے مطابق پانچ ہجری غزبائے بنی مصطلق اس غزلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو عادت کریمہ یہ تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا ازواج متحرات اور جو خواتین جنگ میں ہوتی وہ پردے کی پابندی کرتی اور اونٹ پر ان کے لیے ڈولی رکھی جاتی ایسی ڈولی کہ جس کے اندر کوئی موجود ہے یا نہیں موجود اس کا پتہ نہ چلے اس کے اوپر پردے ہوتے اور ازواج متحرات ان میں بیٹھ جاتی اور پھر یہ اونٹ چلائے جاتے جب نبی اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر آپ پڑاؤ کیے ہوئے تھے حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہا کسی ضرورت سے ایک جگہ پر چل کے گئی کسی کونے میں وہاں آپ کا ہار ٹوٹ گیا تو ہار کے موتی آپ چن رہی تھیں اس دوران کافلا وہاں سے کوچ کرنے لگا اونٹ اٹھائے گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں صحابہ کرام نے یہ گمان کیا کہ جس طرح دوسری ادواج محتحرات ان ڈولیوں میں ہوں گی تو اس طرح آپ بھی اونٹ کے اوپر سوار ہوں گی کسی کو ضرورت تو نہ تھی کہ وہ پردہ کھول کے دیکھے کیونکہ پردے کے احکام نافذ ہو چکے تھے اب یہ کافلہ روانہ ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب قافلہ روانہ ہو جاتا تو آپ ایک صحابی کو پیچھے چھوڑتے وہ اس مقام کو جا کر دوبارہ چیک کر دے کہ کسی کی کوئی چیز گر تو نہیں گئی اور پھر وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے تاکہ کسی کی کوئی چیز گر جائے تو وہ اٹھا کر قافلے والوں کو دے دیں حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی تھی حضرت صفوان وہ اس علاقے میں چکر لگا رہے تھے اور ایک ایک چیز کو دیکھ رہے تھے کہ کہیں کوئی چیز یا کوئی جگہ پر کسی کا کوئی کپڑا یا ایسی کوئی چیز گری تو نہیں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس آئیں تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھ گئیں اور کوئی بھی نہیں تھا تو آپ نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا لیا تاکہ کوئی آنے والا مجھے دیکھ کر پہچان لے اور وہ مجھے قافلے والوں کے ساتھ لے جائے آپ جانتی تھیں کہ صاحب رسول میں سے کوئی ضرور آئے گا اور وہ اس علاقے کی تلاشی لے گا کہ کوئی چیز گری تو نہیں ہے حضرت صفوان وہ صحابی رسول ہیں کہ چہرے کے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا کیونکہ جب سے چہرے کے پردے کا حکم نازل ہوا کسی صحابی نے ازواج متحرات میں سے کسی کے چہرے کو پھر بعد میں نہیں دیکھا تو حضرت سفان حضرت عائشہ کو پہچانتے تھے تو جیسے ہی حضرت سفان آئے اور ان کی نظر حضرت عائشہ کے چہرے پر پڑی فوراً انہوں نے کہا انا لا جیون اور اپنے چہرے کو دوسری طرف پھیر لیا حدیث پاک میں حضرت عائشہ نے فوراً اپنے چہرے کو چھپا لیا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کے پردے کا تو قرآن حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے انہیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے حضرت صفان نے اپنے اونٹ پر حضرت عائشہ کو بٹھایا اور خود نگاہ نیچی کیے شرمحیات کا پیکر بن کر اونٹ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے جب مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ پہنچے تو منافقوں کو موقع مل گیا چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ سے بہت زیادہ الفت تھی اور آپ جانتے ہیں کہ کسی کی بیوی پر اگر الزام لگے تو در حقیقت اس پر خود الزام ہے تو اس کی عزت پر حرف آتا ہے تو انہوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا در حقیقت انہوں نے حضور پر الزام لگایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیدہ ہوئے پریشان ہوئے یہاں پر بعض نادان لوگ جو سمجھتے نہیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کو شک تھا نورزب اللہ نظالے اور حضور اس لیے پریشان تھے پتہ نہیں حضرت عائشہ نے ایسا کام کیا کہ نہیں کیا اب بتائیں جس کا نکاح اللہ نے کیا ہو اور جو حضور فرمائے وہ پاکیزگی پر پیدا کی گئی انہیں کوئی برا خیال آ بھی نہیں سکتا جس سے حضور اتنی الفت فرماتے ہوں اور یہ قاعدہ ہے کہ نبی کی بیوی کبھی بے حیائی کا کام نہیں کر سکتی یعنی بے حیائی سے مراد وہ زنا نہیں کر سکتی اس لیے کہ کافر چاہے کس قدر بھی زنا میں ملوث ہو جائیں لیکن وہ اس کام کو ضرور برا سمجھتے ہیں آج امریکہ میں کس قدر بے حیائی ہے لیکن جب امریکی صدر نے ایسا غلط کام کیا تو پوری قوم کے سامنے اس کو معافی مانگنی پڑی تو یہ ایک ایسا کام ہے جسے دنیا برا سمجھتی ہے اور نبی کو اللہ تعالی۔ ہر قسم کے ان عیوب سے محفوظ رکھتا ہے جنہیں لوگ برا سمجھتے ہوں تو نبی کی زوجہ کبھی ایسا کام کر ہی نہیں سکتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدگمانی کیسے کریں حالانکہ بدگمانی کرنا حرام ہے تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں کہ حضور نے بدگمانی کی بخاری شریف کی سے پاک ہے کہ حضور نے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر فرمایا میرے گھر والے کبھی گنا کر ہی نہیں سکتے میرے سب گھر والے پاک ہیں اور پھر اس موقع پر صحابہ کے جذبات میں کھڑے ہو گئے امام بخاری امام تدمزی اور دیگر بزرگوں نے حدیث کی کتابوں میں جو حدیثیں لکھی اس کا مطالعہ کیجیے حضرت عمر کھڑے ہوئے اور عرض گزار ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یہ جانتے ہیں کہ منافقین بالکل جھوٹ بول رہے ہیں ام المومنین بالیقین یقین پاک ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم مبارک کو ہر گندگی سے پاک رکھا حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی کیونکہ مکھی کبھی کبھی نجاست سے ہو کر آتی ہے تو آپ کے گھر میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے حضرت عثمان کھڑے ہوئے عرض گزار ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کا سایہ پیدا نہ کیا کہ سایہ ہوگا تو کسی کا پاؤں اس پہ نہ پڑ جائے تو جب اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کی اس قدر حفاظت فرمائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت علی کھڑے ہوئے حرض گزار ہوئے کہ ایک جوں آپ کے نالین شریفین یعنی جوتے مبارک میں لگ گئی تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے نالین شریفین کو اتار کر اس جوں کا خون صاف کر لیجی حالانکہ جوں کا خون پاک ہے مگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نالین پر وہ معمولی سا دھبا لگا جو کہ پاک ہے پھر بھی آپ کو صاف کرنے کا حکم ہوا تو ایسی بری بات آپ کی طرف کیسے منسوب ہو سکتی ہے مگر یہاں پر یہ سوال ہے کہ صدیق اکبر نے کچھ نہیں کہا حضرت عائشہ نے کچھ نہیں کہا حضور نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا کیوں اس لیے کہ یہ الزام صدیق اکبر پہ بھی تھا کہ آپ کی بیٹی ایسی ہیں حضرت عائشہ پر بھی الزام تھا اور حضور پر بھی الزام تھا کہ آپ کی زوجہ ایسی ہیں اگر حضور اور صدیق اکبر اس طرح کہہ دیتے تو منافق کیا کہتے دیکھا اپنی بیٹی ہے اس لیے طرفداری کر رہے ہیں تو حضور کی خاموشی لاغمی کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ ہمارے لیے مثال تھی کہ ایسے معاملات ہو جائیں تو پھر کس طرح اسے ڈیل کرنا چاہیے ایک مہینے تک حضور خاموش رہے صحابہ کرام آ آ کر قصم کھاتے رہے اور حضرت عائشہ کی پاکیزگی بیان کرتے رہے حضرت عائشہ شدید بیمار ہو گئیں۔ حضرت عائشہ کا بیمار ہونا اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی بھی پاک عورت پر اگر ایسا الزام لگ جائے تو انسان پریشان تو ضرور ہوتا ہے کسی نیک آدمی پر اگر جھوٹا الزام لگے تو اس سے تکلیف تو ہوتی ہے آپ بیمار ہو گئیں ایک مہینے تک بیمار رہیں اور جب ام میں نے آپ کو یہ بتایا کہ منافقین آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ کی بیماری اور بڑھ گئی کیونکہ ایک مہینے تک آپ کو کوئی اطلاع نہ تھی کہ منافقین کیا کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس الزام سے ایسی رنجیدہ ہوئیں اور واقعی جو عورت پاک ہو وہ ان باتوں سے بہت پریشان ہوتی ہے کہ آپ نہ رات کو سوتی نہ دن کو سوتی ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں روتی اور کہتی ہیں پروردگار تو ایسا کرم کر دے کہ ان منافقوں کی زبانیں بند ہو جائیں حضرت عائشہ کہنے لگیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ حضرت عائشہ کی فضیلت میں اٹھارہ آیتیں نازل ہوں فرمایا مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اللہ وہ مقام دے گا کہ تا قیامت قاری حضرات اس قرآن کی اٹھارہ آیتوں کو پڑھ کر سنائیں گے اور میری پاکیزگی بیان کریں گے اشاعت فرمایا ان لدینا تم کو بے شک وہ لوگ جو بہتان لے کر آئے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے جو منافقین ہیں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان قرار دیتے ہیں لاتاہ سبو شرکم انسان رنجیدہ تو ہوتا ہے فرمایا اسے تم برا مت سمجھو اپنے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے تمہارے درجات بھی بلند ہوں گے اور ان کے برے الزام کی وجہ سے حضرت عائشہ کی فضیلت بھی تا قیامت قرآن میں بیان کر دی گئی تم اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بل ہُویر یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلے گا ہر ایک کے لیے وہ گنا ہے جو اس نے کمایا کسی نے تائید میں سر ہلایا کسی نے سنی سنائی باتیں آگے پھیلائیں کوئی سن کر خاموش رہا تو ہر ایک گناگار ہوا جس نے بھی بدگمانی کی اسے قرآن نے گناگار قرار دیا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شک کر سکتے ہیں ہرگز نہیں اور پھر جس نے زبان سے ایسی بات کہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد انہیں اسی اَسی کوڑے لگائے والذی تولا منہم له عذاب عظیم اور وہ شخص جو ان میں سے سب سے بڑا حصہ رکھنے والا ہے یعنی سب سے زیادہ بات کو پھیلانے والا اور سب سے پہلے پروپیگنڈا کرنے والا منافقوں کا سردار ابئی تھا لہو عظیم اس کے لیے بڑا عذاب ہے اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں بھی ان لوگوں کا رد ہے جو حضور کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں کہ حضور کو شک تھا حضور کو کوئی شک نہیں تھا حضور کی خاموشی اس لیے تھی کہ منافقوں نے حضور کو فریق بنا دیا تھا اگر آپ کہتے تو کہتے کہ اپنی اس زوجہ کی طرفداری کر رہے ہیں لا سم نل اے مسلمانوں جب تم نے یہ بات سنی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں سے تم نے اچھا گمان کیوں نہیں رکھا تم نے بدگمانی کیوں کی حضرت صفوان اور حضرت عائشہ کے بارے میں تم نے ایسا سوچا کیوں بکالو ہ کم مبین یعنی تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ کھلا بہتان ہے لا جا بھی ارب آتی شوہدا کیوں یہ منافقین چار گواہ لے کر نہ آئے اگر سچے ہوتے تو چار گواہ پیش کرتے فم یا تو بھی پھر جب وہ چار گواہ پیش نہ کر سکے فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِهُمُ الْكَاذِبُونَ پس یہ لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں تو جب یہ جھوٹے ہیں اور یہ گوابی پیش نہیں کر سکتے تو تم نے ان کی باتیں سنی کیوں؟ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم نے ایسی باتیں سن کر اور اس پر کان دھر کر میرے محبوب کو رنجیدہ کیا ہے اگر میرا فضل نہ ہوتا تو تم سب کو میں ہلاک کر دیتا ل مسکم فی ماں افت تم فی ضرور جو باتیں تم نے کی ہیں اس کے بدلے میں تمہیں بڑا عذاب آ جاتا ضرور وہ عذاب تم سے ٹکراتا لیکن اللہ نے محلت دی جو مسلمان پروپرگنڈے کا شکار ہو گئے تھے انہیں توبہ کی مولت ملی لیکن جس نے زبان سے کہہ دیا تھا اس کے لیے توبہ بھی کرنی پڑی اور اسے اسی کوڑے بھی کھانے پڑے از تلک کو جب تم اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے تو تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا تھا وہ تقول افواہ کم ماں لئی سلکم بھی علم اور تم اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں وہ تہ اور تم اس بات کو ہلکا سمجھ رہے تھے یعنی ایسی باتیں تم مزے لے لے کر سن رہے تھے اور تم بد گمانی والی باتیں سن رہے تھے سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا یہ بھی تو جھوٹ ہے اور جھوٹ کو سننا بھی تو گنا ہے وَهُوَ عِندَ اللَّهِ حالانکہ یہ ساری باتیں اللہ کے نزیر بہت بری چیز تھی سم تم کل تم جب تم نے یہ باتیں سنی تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ما یون لنا ان بحازا ہمیں جائز نہیں کہ ہم ایسی باتوں کو منہ سے نکالیں تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ توبہ کرو تم نبی کی زوجہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو سبحان کا ہزا بہتانعین تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ تجھے پاکی ہے یہ ضرور بہتان عظیم ہے یا عیدم الله۔ ابداً ان انتا مسلیم اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اللہ اور اللہ تعالی تمہارے لیے آیتوں کو واضح بیان فرماتا ہے اللہ علیم الحکیم اور اللہ علم والا حکمت والا ہے جن لوگوں نے یہ باتیں پھیلائی کے ذہنوں میں بے حیائی کے تصورات آئے تو ایسی باتیں پھیلنے سے لوگوں کے ذہن خراب ہوئے تو ایسے لوگ بے حیائی پھیلانے والے ہیں فرمایا ان شب نا انتشی الفاط بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں لہم آداب دنیا ان کے لیے دنیا میں دردناک عذاب ہے روشن خیالی جو نام نہاد ہے جس کے نام پر بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے ایسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے ایسے لوگ دنیا میں زلی و رسواں ہوں گے اللہ اور اللہ خوب جانتا ہے وہ ان تم اور تم نہیں جانتے ول فضمرحمنت ہوں اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی وہ ان اللہ رعوف رحیم اور اللہ رعف رحیم نہ ہوتا تو تم تباہ ہو جاتے یہ اللہ کا فضل ہے کہ تمہیں مہلت ملی اور تمہیں سمجھایا گیا ورنہ اللہ کا عذاب آ جاتا کہ تم نے بہت ہی غلط بات کا الزام لگایا